أرسل لي على رسوله الكريم أما بعد فعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويكسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفته قولي آمين يا رب العالمين قرآن حکیم اپنے آپ کو متقین کے لیے ہدایت نامہ قرار دیتا ہے اب ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ کہ تقوی کیسے پیدا ہو ہدایت نامے میں کسی کو گائیڈ کرنے میں تین چیزیں ہوتی ایک تو وہ جو ہدایت دینے والا ہے ایک وہ ہے جس کو ہدایت دی جا رہی ہے اور ایک وہ جگہ جس کی طرف کسی کو ہدایت گائیڈ کیا جا رہا ہے اس کی منزل اس کا مطلوب ہدایت دینے والا ہدایت لینے والا اور مطلوبہ منزل سے متعلق جو کسی کا ٹارگیٹ ہے اس مطلوب کے بدلنے سے ہدایت نامہ بھی بدلی ہو جاتا ہے کوئی آدمی آپ کے پاس شار نجدہ پہ آنا چاہتا ہے تو آپ اسے جو ہدایات دیں گے لیفٹ رائٹ والی کو وہ دیں گے جو شار نجدہ کی طرف گائڈ کرتی ہے لیکن اگر وہ کہتا نہیں خالدیا میں آ جائیں تو اب جو ہدایت نامہ بھی بدلی ہو جائے گا اس لیے کہ منزل بھی بدلی ہو گئی دنیا میں جتنے بھی مطلوب ہیں انسانی مطلوب وہ بدلتے رہتے ہیں لہذا ہدایت نامے بھی بدلتے رہتے ہیں اور وہ اس لیے نہیں بدلتے کہ اس میں بدلنا اس کی ضرورت ہے بلکہ اس لیے بدلتے ہیں کہ انسان کا علم ناقص ہے آپ ایک مکان بنا دیتے ہیں اور اس وقت کے نالج کے مطابق آپ ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے وہ ٹھیک مکان بناتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ باتھ روم یہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہونا چاہیے تھا اور یہاں کو کھڑکی ہونی چاہیے تھی اور یہاں اسی کی جگہ ہونی چاہیے تھی اور بجلی یہاں سے نہیں لانی چاہیے یہاں سے لانی چاہیے تھی وہ غلطیاں کیوں نکلی آپ کے علم میں اضافہ ہوا تجربے میں ایک بات اگر پتہ چلا کہ حالانکہ اس وقت ہم نے ہنڈریڈ پرسینٹ شیور ہو کر یہ بنایا تھا لیکن غلطیاں تھیں اس میں جو منزل اللہ تعالی انسان کو بتاتا ہے وہ منزل کبھی بھی نہیں بدلتی نہ موسا علیہ السلام کے زمانے میں وہ بدلی ہے نہ آدم علیہ السلام وہ جو پہلے دن سے تھی وہ آج بھی اور قیامت تک وہی منزل رہے گی لہذا یہ ہدایت نامہ بھی پرماننٹ ہے جیسے ہمارے یہاں دیکھتے ہیں آپ اب جا کے اس میں فرق پڑا ہے ایک ہوتا تھا سالانہ ٹائم ٹیبل ہے تو ہمارے یہاں آتا ہے یہاں پہ مساجد میں جو لگتا ہے ہاں ہم پھاڑتے رہتے ہیں روزانہ اپنی زندگی کے ورکے اپنے ہاتھوں سے پھاڑتے ہیں وہ پھیل لگ جاتا ہے دو چار دن آدمی غافل ہو جائے تو اتنا دتھا بن جاتا ہے ایک دم پھاڑنا پڑتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا پاکستان میں ایک صدیوں سے چل رہا انگریزوں کے زمانے سے بنا ہوا کہ پنڈی میں اتنے اور لاہور میں اتنے بجے مغرب ہوگی آسر ہوگئی اب انہوں نے ٹائمنگ جو ہے وہ آگے پیچھے کی ہے تو اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی وہ بھی خرچہ ہو گیا ان لوگوں کا وہ جو سدیوں سے ان کا چل رہا تھا وہ خراب ہو گیا سسٹم تو اللہ تعالی نے جو ہدایت نامہ دیا وہ اس قسم کا ہے کہ ہر دور میں اس کی منزل وہی رہی ہے اس سے متعلق ہدایات وہی ہیں اب متقی کیسے کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو ناک تک تقوی سے بھر جائے بڑھ کے ڈوب جائے تقوی میں جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے جب تعلیم پوری کر لیتا ہے تو ڈاکٹر کہلاتا ہے اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی خاص چیز مطلب پچاس سال نمازیں مسلسل پڑھتا رہے ایک نماز بھی اس کی تکبیر اولا والی پہنچ نہ ہوئی ہو تجزت پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے ہمیں بیج کے بھی رکھے اور اب وہ متقی ہو گیا ہے کا مطلب اس کا مطلوب اسے حاصل ہو گیا تو جب مطلوب حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو چھٹی ہو جاتی ہے نا جب بچے کی ایجوکیشن مکمل ہوتی ہے سو اب کس لیے پڑھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی بھی جگہ آ جاتی ہے کہ آدمی کے اوپر شریعت ساقت ہو جاتی ہے اب یہ متقی ہو گیا اب شریعت کی ضرورت کوئی نہیں ہے متقی کہتے ہیں مسافر کو اور مسافر تب تک مسافر ہوتا ہے جب تک سفر میں جب اس کا سفر فوٹ جاتا ہے متقی تب تک ہے جب تک تقوی کی راہ پر چل رہا ہے جس دن بیٹھ گیا ختم ہو گیا متقی نہیں رہا وہ ہم متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو خاص یعنی ہمارے یہاں جو کنسپٹ ہے اس کا وہ یہ حالانکہ متقی اور مسافر دونوں ہم لال آپ دیکھتے ہیں کہ ہدایت نامہ برائے مسافران ریلوے اسٹیشن پر لگا ہوتا ہے یہ ہدایت نامہ برائے متقیان تکوے کی راہ پر چلو گے تو یہ یہ مشکلات ہیں لہٰذا پہلے سے وہاں سندھ میں آپ گزریں گے تو گرمی ہو جائے گی کپڑے پکڑے لے کر چلیں فلاں کریں ڈینگ کریں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ یہ ہدایات ہے اگر تم تکوے کی راہ پر چلو گے تو متقی ہو تقوی کی راہ پر چلو گے متقی بننا چاہتے ہو اس رستے کے مسافر بننا چاہتے ہو تو یہ یہ چیزیں ساتھ لے کر چلو جیسے برمایا وقت حج پر زیادہ راہ لے کر جاؤ ساتھ وہاں بھی بات مانگو یہ تکوا نہیں ایک صاحب کہنے لگے کہ جی حج پہ جا رہے تھے تو کس نے پوچھا کہ صاحب آپ کچھ لے کے جا رہے ہیں نا نہیں نہ مالک وہ دے گا صوفی تھے تم کا پھر اگر یہ بات ہے تو پھر آپ اس قاصلے کے ساتھ نہ جائیں آپ اکیلے جائیں کہنے لگے نہیں تو آپ نے کہا نہیں یہ اللہ پر توکل نہیں ہے ان کی غلطی میں پر توکل ہے یہ بسکٹ کھائے گا دو مجھے بھی پکڑا دے گا میرا پیٹ پانی پی لوں گا اللہ کا خیصل ہے یہ اللہ پر تو اللہ پر توکلا ہے تو اکیلے جاؤ پھر پتا چلے تمہیں متوکل کی قیمت کے تم یہ قابلے والوں کی گزریوں پہ نظر آ کے ساتھ جا رہے ہو بنے ہو تم متوکل ہو تو زیادہ راہ لے کر چلو اور تخوا بہترین چیز جو ساتھ لے کر جانے والی ہے وہ تخوا ہے تقوی تو کہتے ہیں ورچو اب یہ جو, جو ہے یہ ایکٹیویٹی کا نام ہے لادا آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد عمل کی لسٹ آئی ہے تخوا نام ہے ایکٹیویٹی کا یہ ایبلٹی کا نام نہیں ہے ڈاکٹریٹ جو ہے یہ ایبلٹی کا نام ہے قابلیت ہے آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں پندرہ سولہ سال آپ نے پڑھ لیا آپ ڈاکٹر بن گئے آپ جاب کریں یا نہ کریں ایک مریض کا بھی علاج نہ کریں آپ ڈاکٹر ہیں آپ اپنے نیم پلیٹ بھی لگا سکتے ہیں ڈاکٹر کی آپ لیٹرائٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں ڈاکٹر وزٹنگ کارڈ بھی آپ چھپوا سکتے ہیں ڈاکٹر کا چاہے ایک دن آپ کسی کا علاج نہ کریں اسی طرح ایڈوکیٹ آپ ایک کیس پہ بھی ڈیل نہ کریں آپ وکیل بن گئے ہیں تو آپ اسی طرح بوڑھے مارتے بغیر پریکٹس کیے اپنے نام کے ساتھ آپ وکیل لکھ سکتے ہیں ایڈوکیٹ لکھ سکتے ہیں آپ اس لیے کہ ڈاکٹریٹ اور یہ وکالت جو ہے یہ نام ہے ایبلٹی کا ایکٹیویٹی کا نام نہیں جبکہ ورچو نام ہے تکوا نام ہے ایکٹیویٹی کا یہ ایبلٹی کا نام نہیں یعنی جو علاج کر سکتا ہے وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے جو کیس لڑ سکتا ہے وہ وکیل لڑے یا نہ لڑے صرف لڑ سکنے کی صلاحیت قابلیت اس کے اندر ہو وکیل کہلاتا ہے جبکہ میں تکوے پہ چل سکتا ہوں لادا میں متقی ہوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ تو چلو گے تو کہاؤ گے گھر بیٹھے نے کہ میں چونکہ یہاں سے پاکستان جا سکتا ہوں لادا میں مسافر ہوں نہیں تم سفر پر نکلو گے تو تم مسافر ہو گے سفر جو ہے ایکٹیویٹی کا نام ہے گھر بیٹھے نہیں ہوتا یہ اسی طرح تکوا نام ہے ایکٹیویٹی کا اور یہ وہ ہے جب تک جاری رہتی ہے تب تک وہ خاصیت جو خاصیت ہوتی ہے ایک چیز ہے گرم ایک چیز ٹھنڈی جب تک وہ گرم رہے گی تو آپ اس کو کہیں گے نا گرم جب اس کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی تو آپ اس کو اگر گرم کہیں گے لوگیں گے جھوٹ بولتا ہے تقلا نام ہے صلاحیت کا یہ ایک صفت ہے جیسے گرمی ایک صفت ہے جس چیز میں وہ گرم ہے چائے میں ہو تو چائے گرم ہے پانی میں ہو تو پانی گرم ہو ٹھنڈک ایک صفت ہے پانی میں ہوگی تو پانی ٹھنڈا ہے چائے میں ہوگی تو چائے ٹھنڈا اسی طریقے سے تکوا ایک صفت ہے تیرے اندر ہوگی تو ہے نہیں ہوگی تو نہیں بجلی ایک صفت ہے یہ جب یہ نہیں ہوگی تو وائرنگ اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن بجلی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پچاس سال سے یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی لاگا آج اگر چلی بھی گئی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ بجلی ہے بجلی تب تک ہے جب تک بجلی شو کرائیے کرا رہی ہے, ہے کہ وہ ہمارے ایسی چل رہے ہیں ہماری لائٹیں چل رہی ہیں تو بجلی ہے اگر تیرے تقوی سے تیری دکان چل رہی ہے اگر تیرے تقوی سے تیرے فیصلے ہو رہے ہیں عدالت کے تیرے تقوی پر تیری مرکز چل رہی ہے تیرے تقوی پر تیرا بہیویئر پڑوسو کے ساتھ ہے تو تم متقی ہو میری داری دیکھ کے تقوی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا میرا ماتھے کا میرا دیکھ کے تکوے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا یہ ایکٹیویٹی کا نام ہے پھر اس میں ریٹائرمنٹ بھی کوئی نہیں آدمی یہ کہ جی بڑا ہی تکواہ کر لی ہے بیس پچاس سال آج میں پینشن مل جانی چاہیے سا. ساتھ ساتھ اس سے بیٹھے جگہ تنگ ہو گیا پیچھے جی باقی ہر جاب سے ریٹائرمنٹ ہے ساٹھ سال کی عمر کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں جی گو آپ کی صلاحیتیں بہت اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں اور آپ کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن آپ آپ چھٹی کریں جو. اور آپ کو ہم اتنی تنخواہ دیتے رہیں گے گھر بٹھا کے جیسے ہماری فوج میں ہو سرکاری داروں میں لیتی میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے پچاس سال پانچوں نمازیں پڑھی ہیں لہٰذا اگلے دس سال آپ سے دو نمازیں پڑھا کریں اور ساٹھ سال کے بعد آپ بالکل نہیں پڑھیں چونکہ ایوریج عمر حضور نے اپنی امت کی ساٹھ سال بتائی ہے لہٰذا ساٹھ سال کے بعد چونکہ بونس ہے عمر بھی بونس ہے تو یہ عبادت بھی بونس ہو گئی ہے آپ ابھی شکنا پڑے ایون دیر آر نو ہالیڈیز ان ویچوس اس میں چھٹی بھی کوئی نہیں ہے کہ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے ساری چھٹیاں لگا تقوی سے بھی چھٹی ہے نہیں اس میں بھی معلوم یا جب تک وہ گرگرا نہیں آتا جان اس تقوی پہ نہیں نکلتی آگے فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم اس راہ کے مسافر ہیں انلہ علیہ جی ہم سفر کی حالت میں وہ سفر ہے تقوی کا سفر اس کے لیے جو ٹائٹل رکھا گیا وہ یہ ہے کہ جی تکوا پیدا کیسے ہو یعنی ہمارے یہاں بچہ پیدا کیسے ہو تمنا سے تو پیدا نہیں ہوگا تکوا صرف میرا بیٹھ کے یا تو تکوا کی گردان کر لیں یا اس سے متعلق کتابیں پڑھ لیں لندن سے متعلق امریکہ سے متعلق ساری کتابیں آپ پڑھ لیں لیکن آپ کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہاں جانے کے آپ اسباب اکٹھے نہیں کرتے اور اس کی طرف آپ صحیح نہیں کرتے میری کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا تقوی سے متعلق آپ تفسیریں پڑھ لیں اسلائی صاحب کی کتابیں پڑھ لیں مولانا مدودی مرحوم کی تفاثیر کو آپ پڑھ لیں کچھ بھی آپ پڑھ لیں جب تک آپ خود ارادہ نہیں کریں گے سفر کرنے کا تب تک گرا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف ساری پڑھ لیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ارادہ ہے کہ جی مجھے متقی بننا ہے میں نے اللہ کی طرف جو سفر کرنا ہے وہ ڈر ڈر کے کرنا ہے اللہ کی حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے ہم مسافر ہیں یہ دنوں راجو ہمارے پڑاؤ ہیں دسٹھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہم بھاگ رہے ہیں منزل آتی ہے مسافر اترتے چلے جا رہے ہیں کوئی رمضان میں اتر جاتا ہے کوئی شعبان میں اتر جاتا ہے کوئی شوال میں اترتا ہے کوئی زکاطہ میں کوئی جلحج میں کتنے ہمارے ساتھ آج نہیں ہے وہ اتر گئے گاڑی سے ہم بیٹھے ہوئے ہم مسافر ہیں اس سفر میں تقوی کا سفر یعنی بڑی عجیب سیچویشن ہے کہ آپ کے اوپر بھی تقوی ہونا چاہیے اور اندر بھی تقوی ہونا چاہیے یعنی جو چیز آپ کو لے کے چلے وہ تکوا ہونی چاہیے جیسے ڈیزل ہے ڈیزل کا ٹینکر ہے اس کے اوپر جو چیز لوڈ ہوتی ہے وہ بھی ڈیزل ہے اور جس کی اپنی ٹینکی میں ہوتا ہے وہ بھی ڈیزل ہے اگر وہ ٹینکی والا نہ ہو تو وہ جو اس کی بیس پہ لگا ہوا ہے بیس ہزار گیلن وہ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اپنی ٹینکی میں دس بیس گیلن ہو ہم اکیلے نہیں ہیں کو انفسا کم یہ بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہمیں انہیں بھی منزل پر پہنچانا ہے اس کے لیے اپنی ٹینکی میں بھی ہونا ضروری ہے تو تکوا اندر بھی ہو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تکوا ہاں ہونا یہ جگہ یہ ٹینکی ہے تکوے کی گیس سے ڈیزل جو ہے وہ اپنی ٹینکی میں ہی ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی آپ اس کے لیے میں ڈالتے تو آپ یہ کہہ سکتے ٹینکر میں ڈالا لیکن کبھی بھی وہ چلے گا نہیں اس لیے کہ مخصوص جگہ پہ نہیں آپ تکوے کو اپنے سر پہ کر کرتے بہت بڑا سا امامہ باندھ لیں باہر لٹکا لیں بہت بڑا سا جبا آپ اوپر رکھ لیں جناب دہلی اپنی سلوار پہ کر لیں اسے اوپر کر لیں یہ سارے باہر کے نشانیاں ہیں تکوے کی لیکن باہر وہ اگر جگہ خالی ہے تکواہ ہا ہونا وہ اگر خالی ہے تو گاڑی نہیں چلے چار قدم تم نہیں چل سکو گے ڈسکاؤنٹ مانگنا شروع ہو جاؤ گے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم متقی جینا چاہتے ہیں یا نہیں جینا چاہتے پہلا ارادہ ہے جو یہ سفر ہے کوئی آسان سفر نہیں ہے وہ مولانا مدودی محروم نے جو کلمہ پڑا تھا جب تاسیس ہوئی تھی جماعت کی تو اس میں جو وہ لوگ رو رہے تھے زاروں قطار تو کیوں رو رہے تھے پتا یہ کون سا رستہ ہے یہ شہادت وہ جو کل میں شہادت پڑھا تھا یہ دہرفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے مسلمان پھر آپ دیکھیں انہوں نے پہلے سوچا سمجھا اور اس رستے پہ قدم ڈال دیا سزائے موت ہوئی اور وہ خراٹے لے رہے ہیں صبح چار بجے پھانسی پہ لٹکانا ہے اور وہ چھاپڑ کے سوئے ہوئے ہیں کیوں پہلے سوچ سمجھ کے قدم رکھا تھا ان کے لیے یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا انہیں پتا ہے اس رستے سے علیہ السلام بھی گزرے سر کٹا دیا زکریہ علیہ السلام بھی گزرے انہوں نے آرا چلوا لیا یہ وہ رستہ ہے انعام تلحم والا جو ہے اس میں تو یہ نشانے راہ ہے اللہ جی نے جب انہیں وہ مشکلات نظر آتی ہیں وہ الما رہا رسول الله رسول ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں آپ کسی آدمی کو ایک نشانی بتا دیں کہ صاحب آپ جب اس رستے پر چلیں گے تو آگے جا کے درمیان میں ایک میل یا دو میل کچا رستہ ہے اس کے بعد پٹرول پمپ ہے اس کے بعد تو جب آپ اس کچے رستے پہ پہنچیں گے تو جس آدمی کو نشانیوں کا نہیں پتا ظاہر ہے نشانی ڈرائیور کو بتائی جائے گی نا جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہے جو سواریاں بیٹھی ہیں انہیں تو اس چیز کا پتا نہیں ہوگا کہ ڈرائیور کو کیا نشانی بتائیے جب ڈرائیور پہنچے گا گاڑی کچے میں ڈال کے گیا یار الحمد پہ گاڑی کچھے پہ ڈال دی دول ہے اور یہ وہ کہ یہ یہ کے نے دو میل کا ٹکڑا درمیان میں کچا وہ کچا نہیں آیا اللہ نے پہلے بتا دیا تھا رستے میں یہ نشانیاں آئیں گی جون جو یہ نشانیاں آتی تھی ان کا دل کا اطمینان ہو جاتا ہے مولانا مددین کو لوگوں نے خط لکا ہمارے گال میں ہمارے گھر میں کلاس شروع ہو گیا ہے کنفرنٹیشن شروع ہو گئی ہے باپ کے بیٹے کے ساتھ بیوی بی کی جور کے ساتھ اور لوگ ہمارے خلاف ہو گئے مولا ہمارے خلاف ہو گئے مولوی ہمارے خلاف ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کے خط پر پر کے میرا دل جو ہے وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے مجھے فکر ان علاقوں کی لگی ہوئی ہے جہاں سے خط نہیں آتے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ کنفرٹیشن شروع ہو گئی ہے اور محلے والے میں مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی مدحت سے کام لے رہے ہیں وہاں پر انہوں نے کئی سر نیچا کیا ہوا ہے ورنہ آپ سیون آپ میں آپ ڈالیں وہ نمک ڈالیں تو وہ تو کھولتا ہاتھ کی تو نشانی یہ ہے کہ اسے باطل میں ڈالیں گے فید ماگو تو جہاں سے ان مصیبتوں کی رپورٹیں آتی ہیں میرا دل مطمئن گئے لوگ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور جہاں سے نہیں آ رہے وہاں کے بارے میں مجھے فکر ہے کہ وہاں کام ٹھیک نہیں ہو رہا ورنہ وہاں سے بھی یہ رپورٹیں آنی چاہیے اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو یہ کنفرنٹیشن وہاں شروع ہو گئی تھی یہ کنفرنٹیشن اس کی پہلی نشانی ہے تو تقوی کے لیے جب تک آپ عزم نہیں کریں گے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی درس دے کے تکوا آپ کے اندر بھر دے یہ ناممکن ہے اگر درسوں سے بھرا جاتا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابی طالب نے درس کوئی نہیں سنے تھے مکے والوں نے ابو جیل نے کوئی نہیں سنے تھے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں سنائے ہوں گے ان کی بیوی نے نہیں سنے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے نہیں سنے ہوں گے کسی کے سنانے سے اگر تکوا مل جاتا تو نبیوں کے باپ اور نبیوں کے بیٹے اور بیویاں اس طرح نہ رہ یہ معاملہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنا متقی بننا ہے یا نہیں بننا اور اگر بننا ہے تو پھر ان مصیبتوں کو فیس کرنا ہے یا نہیں کرنا جو اس رستے میں آئیں ہم یہ کہیں گے مصیبت بھی کوئی نہ آئے لوگ کہتے ہیں جی حج جو ہے وہ سہولتیں تو بڑی ہو گئی لیکن جب بھی آتے لوگ گلہ کرتے ہیں اور بھی زیادہ سہولتیں ہو جائیں تو بھی آپ کو مشکلات رہیں گی ہر دور کی اپنی مشکلات حج نام ہی مشکلات کا اس لیے کہ آپ کو صبر کرنے کے لیے اس کی ریہرسل کروانے کے لیے تو بھیجا جائے بندہ جب سفر کرے ایرو ایشیا میں اسے پتہ ہونا چاہیے باتھ روم تنگ ہے سیٹیں دنگ ہیں اٹھ نہیں سکتا آدمی کھانا کچھ نہیں ہوتا گرمی ہوتی ہے ایسی نہیں چلتے یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے تو اسے سفر کرنا چاہیے نا آپ وہ سفر کرے ایئرو ایشیا میں اور سہولتیں مانگے امریکس والی ایسا ہو سکتا ہے تکڑے کی راہ پر چلو اور سہولتیں مانگو عبد اللہ ابھی بتائی جیسی میرے اوپر کبھی کوئی مصیبت ہی نہ آئے نہ جان خطرے میں پڑے دوسروں بات تو سب سے پہلی اور اہم چیز اس معاملے میں جو ہے کہ جی کیسے تکوا پیدا ہو وہ یہ ہے کہ آپ ارادہ تو کریں نا متقیب بننے کا متقی بننے کا یہ ہے کہ اللہ کی حدود و قیود کی پابندی کرنے کا مسجد کا تکوا اور ہے دکان کا تکوا اور ہے کھیت کا تکوا اور ہے بس ڈرائیور کا تکوا اور ہے ٹیکسی والے کا تکوا اور ہے جو آدمی جس فیلڈ میں وہاں تقوے کے تقاضے الگ ہیں کسان کے لیے الگ ہے مولوی کے لیے الگ ہے وہ جس جگہ بیٹھا ہے وہاں اللہ کی حدود نہ ٹوٹنے پائے تو سب سے پہلی چیز ہمارا ارادہ ہے اور وہ ارادہ نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس کے آفٹری فیکٹ کے نتیجے میں کیا ہوگا ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے رستے میں سے جا کے واپس آنا ہے چلو ہی نہیں یہ رستے رستہ تو مشاکل سے بھرا ہوا اور اسی لیے آپ دیکھیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزل تروب کو تشریف لے گئے تھے تو ویسے آپ جنگی چال کے طور پر ہر وقت اس میں تو آپ نے دائیں جانا ہے تو آپ یو پوز کریں گے کہ آپ بائیں جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت بھی کی تھی تو سیدھا مدینے کا رخ نہیں کیا تھا آپ نے اپنا رخ دوسری طرف کیا تھا اپوزٹ اور پتہ تھا کہ دو دن لوگ ہمیں اس رخ پر ڈھونڈیں گے انہیں خبر مل چکی تھی کہ ہم سے کچھ مرید ہوئے ہیں مسلمان ہوئے ہیں کچھ لوگ لہٰذا یہ لوگ ادھر ہی جائیں گے لہٰذا دو چار دن بڑی سرگرمی سے اس رستے پر تلاش رہی حضور اس کے اپوزٹ رستے پر پھر اس طرف گئے لیکن غزوہ تبوک میں مشکلات اتنی تھی کہ وہاں پہلے بتا دیا گیا کہ بھئی ہم تبوک جا رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی نہ رہے بعد میں نہ کہ آپ نے مروا دیا اگر بتاتے تو ٹھنڈا پانی ساتھ لے لیتے پلا لیتے فلا لیتے, پلان لیتے, پلان لیتے اسی طرح یہ اسلام کا رستہ جو ہے جہاں تکوے کا رستہ کہتے ہیں یہ اتنا مسائب والا ہے اور اس میں اتنی کشتی کرنی پڑتی ہے کہ کوئی بات چھپا کے رکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہیں جن پہ تمہارا امتحان ہوگا اور تمہیں ان میں سے گزرنا پڑے گا جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا پھلوں کا نقصان بھی ہوگا خوف زدہ بھی تم رہو گے بلاغت القلوب الحناجر دل تمہارے گلوں میں آ کے اٹک جائیں گے وہ زیادہ تر اب سار آ چندے آ کے رہ جائیں گی ٹر جائیں گی آپ یہ وہ رستے ہیں اس میں بعض دفعہ یوں پتا چلے گا کہ گئے مٹ گئے ختم ہو گئے کچھ بھی باقی نہیں بچا ساری دنیا کہ نہیں جی مٹ گئے یہ تمام سورت حال سامنے رکھ کے چل رہا ہے تو سب سے پہلی چیز ارادہ ہے بندے کا وہ صاحب جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں سب سے اگر وہی وہ نہیں ہوگا دولہا نہیں ہوگا تو کہاں سے ہوگی اس کے بعد ایمان کا جائزہ لینا ہے لمبے سفر پہ آدمی جاتا ہے تو گاڑی مکینک کے پاس لے جاتا ہے ذرا چیک کرو صاحب اس کے ٹائر سے ٹھیک ہے یا بندی کر کے لے جاؤں اس کا آپریٹر ٹھیک ہے اس کا ماسٹر سلنڈر ٹھیک ہے دیکھو یہ ساری چیزیں چیک کروانے کے بعد پھر سعودیہ کے سفر پر نکلتا ہے اگر یہاں قریب جانا ہے بنیاس جانا ہے تو آپ کو منار جانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی کھڑی کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں اس سفر پہ آپ جا رہے جس سے پلٹ کے واپس آپ نے نہیں آنا نہ کسی نے آنے دینا گھر والوں نے گھر میں نہیں گھسنے دینا اگر آپ بھائی جان زندہ ہو بھی جائیں قبر میں سے تو واپس اگر آپ گھر میں آئے تو گھر والے ایک دو مر جائیں گے ایسا کریں ہوا ہے مصر میں میں پا رہا درج صاحب نوجوان تھا 21 سال اس کو دفن کر کے آ سارے وہ بےچارا کسی طریقے سے قبر کھول کھال کے نکل کے گھر آ جو گھر آیا اس کو دے کے باپ پر ہارٹ اٹیک ہوا باپ مار گیا اس کو بدرو آ گئی ہے ہم اس سفر پہ جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں پلٹ کے نہیں آنا لہٰذا ٹائر پہلے چیک کر کے فالتو ساتھ رکھ کے چلو ایمان کا جائزہ لو ایمان ہی وہ اصل ہے جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور ایمان بھی ایمان بھی لگے مشاہدہ تبدیل ہوتے رہتے کبھی اخباروں میں آتا ہے چائے پینے والے کو ہارٹ اٹیک دس پرسینٹ زیادہ چانسز ہوتے ہیں بعد میں آتا کہ نہیں اس چائے پینے والے کے چانسز چانس کم ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک جو بھی پیسے دے اپنی مرضی کے پول ڈلوا اس میں سارا معاملہ وہ ہوتا جی ہے اس پہ مت گڑبڑی تو آپ سگریٹ پینا شروع کر دیں چائے پینا شروع کر دیں یہ کمپنی والے پیسے دے کے پول چھپواتے ہیں کہ جی یہ آئے تو پینے سے چائے پینے سے جو ہے وہ حالانکہ ٹھیک ہے نقصان دے ہی نقصان دے اس سے جی ہارٹ اٹیک والوں کو فائدہ ہوتا ہے دب کے پیے آپ اس میں یہ مشاہدہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ایمان بالغیب کے کھونٹے کے ساتھ آپ بندے ہوں گے نا تو کبھی متزلزل نہیں ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں جب ان کو جا کے کہا ہے ابو جیل دوڑتا گیا اس نے جا کے کہا کہ آؤ آج اپنے صاحب کی بات سنو ہم آپ کو پہلے کہتے تھے آپ ہماری بات کا تو یقین نہیں کرتے تھے ابھی خود اپنے کانوں سے آ کے سنو وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے ہیں اور پھر سے پہلے واپس بھی آ گئے اور ہم اپنے اونٹوں کے کلیجے چیر دیتے ہیں سفر کر کر کے دو مہینے اور یہ سب جو ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی بھی اختیار نہیں کی کہ اتنی دیر ہی شک میں گزار دوں جتنی دیر حضور کے پاس پہنچنا ہے کتنی دیر لگ دس منٹ لگ گئے پندرہ منٹ لگے گیا آدھا گھنٹہ لگ لیکن آپ نے وہاں اسی لمحے یہ ڈکلیئر کر دیا انکان کالا فقد صدق اگر یہ نبی کا کولا تو سچ حال تو شک میں نہیں گزارا وہاں آ کے پھر حضور سے کہا کہ یہ آپ کی طرف یہ منسوخ کرتے ہیں ان کہا ہاں میں نے ایسا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ کہتے گئے تو پھر آپ مجھے اس کی نشانی ہے آپ دیکھیے دلیل درض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے کھونٹے کے ساتھ اور ایمان بل پہلی شرد یہ کہ اللہ زینون بل گئی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا اور اللہ کا تعلق غیب کا تعلق ہے اس کی مخلوق جو ہے وہ محسوسات میں سے ہے رب محسوس نہیں وہ معقول ہے عقل میں آتا ہے محسوس نہیں ہاں مخلوق میں وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کی صفات نظر آتی ہے وہ بتاتی ہے مخلوق کہ میرا کوئی خالق ہے جسے اقبال نے یہ کہا کہ علم کے حیرت قدے میں نہیں اس کی نمود یعنی علم کی لائبریریاں کھنگال دو تمہیں رب کا وجود نہیں ملے علم کے حیرت قدے میں نہیں اس کی نمود وہ تو شک میں شک ڈالتا چلا جائے فلسفیوں کے جہاں جا کے پھنس جاؤ گے علم کے حیرت قدے میں نہیں اس کی نمود گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست بھوت پھول کی پتی تمہیں رب کا پتہ بتائے گی میرے بنانے والے کو دیکھو میرے رنگوں کے شیڈ کو دیکھو میری خوشبو کو دیکھو پھر یہ کہ وہ خالق برکت والا ہے خالق ہی تبارا کلّا برکت والا یعنی اس کی تخلیق میں برکت ہے بندہ بھی تخلیق کرتا ہے مگر اس کی تخلیق میں برکت نہیں مثلا ایک کمپنی ٹیوٹا کرولا بنا دے گی پوائنٹ تھری والی سال کے بعد پتہ چلے کہ وہ اب بڑی ہو گئی ہے تھوڑی سی چل چل کے سٹیشن ویگن ہو گئی ہے. بعد میں پتہ چلے نہیں اب وہ چودہ سیٹر ہو گئی ہے بعد میں چلے نہیں اب یہ جوان ہو گئی ہے اور باسٹھ سیٹر ہو گئی اب جس نے گلاس بنایا وہ گلاس ٹوٹنے تک گلاس ہی رہا ہے کبھی کڑا نہیں بنا کہ دو چار مہینے کے بعد بڑا دورہ بن جائے لسی والا بعد میں پھر وہ گڑولی بن جائے نہیں انسان کی تخلیق میں برکت نہیں ہے جس لمحے وہ تخلیق کرتا اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے پرانی ہونی شروع ہو جاتی ہے رب کی برکت ہے چھوٹا سا کیڑا ہے دبین سے نظر آتا ہے پھر وہ خوبصورت بچہ بن کے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے آپ اسے انگلی سے لگا کے پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ کو وہ اپنی انگلی کے ساتھ لگا کے لے کے جاتا ہے پہلے آپ اسے سرک پار کرواتے ہیں پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ آپ کو سرک پار کرواتا ہے برکت ہے کہ نہیں چھوٹے سے بیچ میں سے ایک کونپل نکلتی ہے کون پھاڑتا اس زمین کو اقبال نے سوال کیا نا رب نہیں ہے تو اس کونپل کی ماں بھی زمین کو نہیں پھاڑ سکتی کوئی ہے جو پھاڑ کے اس کونپل کو بار اتنی نازک سی کونپل کو وہ جو شوٹ نکلتی ہے اس میں سے اس کو باہر نکالتی فتوار تو اللہ کی تو ہمارا اور رب کا جو تعلق ہے وہ ایمان بالغیب کا تعلق ہے ملائکہ ہیں غیب یہاں تک کہ آپ کو نبی کی رسالت پر بھی ایمان بل ہے محمد ابن عبداللہ تو محسوس ہیں آپ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں ان سے کوئی چیز لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں کوئی توحفہ لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں ان کی آواز سن سکتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو محسوس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن محمد الرسول اللہ جو ہے وہ ایمان بلغیب ہے کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس انہوں نے دعویٰ کیا جس طرح انہوں نے رب کے وجود کا دعویٰ کیا یہ ایمان بالغیب غائب اپنی رسالت کا دعویٰ بھی ایمان بالغیب ہے محمد رسول اللہ پر ایمان ایمان بالغیب ہے بحثیت محمد ابن عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ محسوس تھے ووٹے ابو چیل کے لیے بھی محسوس تھے لیکن بحثیت محمد رسول اللہ آپ کی زبان پر اعتبار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جبرائیل کو دیکھا نہیں ہے وہی لاتے ہوئے اور اسی طرح قرآن حکیم جو ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اس کی تصدیق ہوئی ہے حضور نے کہا یہ قرآن تو ہم نے مانا ہے اور کوئی اللہ نے سائن کر کے نہیں بھیجا لونا پو سے کوئی گلر کاپی کر کے قرآن حکیم کی اور اپنا سائن کر کے کچھ فرشتوں کی گرائی ڈال کے بھیجا نہیں مجرد یہ محمد کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے نا آپ کا حدیث کس کو کہتے آپ کا کال ہے یہ کلام ربی ہے ہم مانتے ہیں یہ کلام ربی ہے تو قرآن کی تصدیق کس نے کی حدیث نے کی ہم حضور کی بات پر اعتبار کر کے اس کو کلام اللہ مانتے ہیں اور نہ کسی کے سائن ہیں اور نہ کسی کی تصدیق ہے اور اپنی رسالت کے بھی خود ہی وہ شاہد ہیں حضور سب سے پہلی چیز ایمان بل گئی یہ جو مشاہدات پر ایمان ہے یہ دلہاتے رہتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں مختلف سائنٹیفک جو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں یا جیسے ہمیں اللہ نے کہا ہے بھائی آپ نے رکوع کرنا سجدہ کرنا ہے یازین عامور کا بس جدو ٹھیک ہے جی ہم رکو کریں سجدہ کر رہے ہیں اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں تو ہمارے خون کا جو سجدے میں ہوتے ہیں تو ہمارے خون کا جو ہے وہ فلو ہمارے دماغ کی طرف ہوتا ہے تو اس میں اتنی انرجی آ جاتی ہے اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور جب ہم زمین کے ساتھ لگتے ہیں تو ارتھ ہو جاتے ہیں اور وہ ایکسٹرا جو ٹینشن ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے بھائی صاحب ہم اس ایکسٹرا ٹینشن کو نکالنے کے لیے یہ فیزیو تھراپی ہم کو یہ میں بلڈ لو ہو جائے گا اللہ اللہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہم یہ بلیڈ پریشر لو کرنے کے لیے نہیں ہم یہ اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں یہ بیماریوں کے اس میں کیا حکمت ہے میرا رب جانتے ہم اس کی حکمت کو رب کے حوالے کرتے ہیں اس کے لیے جب ہم قیام کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جب انگلیاں زمین میں گری ہوتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے اور جب ہم سمے اللہ علم کرتے تو یہ کروانی نماز ہے یہ تو فزیو تھریپی ہو گئی ہر چیز پر ایمان بالغیب چونکہ یہ بات کہی اللہ رسول نے ثواب بھی اسی میں ہے جب آدمی کے ذہن میں یہ یاد ہے کہ اس وقت مجھے یہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں اس سے تو آپ کے جو بینیفٹس ہیں وہ تقسیم ہو گئے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ وہ عمل جس کی حکمت آپ کے عقل نے دریافت کر لی اس پہ عمل کرنے میں ثواب کم ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں آپ نے کچھ پرسینٹ تو اللہ رسول کا حکم سمجھ کے اس کام کو کیا اور کچھ پرسینٹ وہ سائنٹیفک فائدے اس میں شامل ہو گئے تقسیم ہوئی ہے جیسے حضور نے کہا کہ کسی کو دے کے جب آدمی اپنے سجدے کو لمبا کر لیتا ہے یقین اصلاح تھا وہ اپنی نماز کو خوبصورت کر لیتا ہے اسمارٹ کر لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ تو اس کا بھی آ گیا نا اس میں لہذا وہ شرک کی نماز ہے منسلح جو رائی فکا درکا جس نے ریا کی نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا اسی طریقے سے امام شاہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو حکم تیری عقل میں نہ ہے اور تُو عمل کرے اس میں ادر زیادہ اس لیے کہ تُو نے مجرد اللہ رسول کا حکم سمجھ کے اس پر عمل کر لیا اس کے کہ تجھے اس کی حکمت پتا چل جائے اور پھر تو اس حکمت کو ساتھ رکھے اس حکمت کو آپ دور کر نہیں سکتے جب بھی آپ سجدہ کریں گے آپ کو پتا ذہن میں فوراً وہ آ جائے گا کہ اب میرا بلڈ پریشر اس طرف آ رہا ہے اور اتنی چارجنگ ہو رہی ہے اور میں بالکل وہ ایکسٹرا ٹینشن جو ہے وہ لہٰذا مٹی ساتھ رکھوں کارپٹ کارپٹ پہ کارپیٹ پہ آپ سے تو نہیں نا نہ ہوتے آپ مٹی پہ تو سر لگتا نہیں ہے ٹینشن آپ کی جو ریلیکس نہیں ہوتی ریلیز نہیں ہوتی اس کے لیے لازم مٹی ساتھ لے کے گوگی جاؤ مسجد میں رکھو تاکہ وہ مٹی پہ لگے تو ریلیکس ہو جی بجیبال ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ مجرد اللہ رسول کا حکم سمجھ کے اس پر ہم نے آنکھیں بند کر کے جس کو کیا تھا نا بلائنڈ فیتھ اس کے ساتھ اللہ جی نے